میں عورت سے بھی میں بتایا کہ اس کو موق کے اوپر گزار ہونا چاہیے اور موب کے لیے جو بھی موت کے لیے اپنے مرد کے لیے ہونا چاہیے میرا سوال ہے کہ مرد کی عورت کے کیا کرنا چاہیے جس طرح عورت کو فوج کے مرد مرد کی گزار ہو موت شور کے لیے گزار اور اسی طرح اپنے شعر کو مرد کے لیے کیا مدد کے لیے کیا کرے بھائی ہمارا دین جو ہے دین اسلام الحمدللہ متوازم ترین دین ہے اور اس کے احکام سب کے لیے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے ہماری بعض با... با... بہنوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ مرد رات اپنے مسئلے کرتے ہیں ہمارے مسئلے نہیں کرتے تو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے حقوق ہیں اور دونوں کے فرائض ہیں مرد کے بھی حقوق ہیں عورت پر اور عورت کے حقوق ہیں مرد پر تو دونوں کو ادا کرنے ضروری ہیں جیسے عورت مرد کی اطاعت شار ہوگی فرمابردار ہوگی کیوں کہ ارجال ار و قبامہ المسائے اور مردوں کو عورتوں پر ہاکیں بنایا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ حاکمیت جو ہے وہ ظلم و ستم تک چلی جائے وہ جو چاہے جب چاہے مارنے لگے یا بات بات پہ ڈانٹنے لگے یہ نہیں اس کا بھی عورت کا بھی حق ہے اس کے بھی حقوق ہیں تو جیسے عورت کے لیے ہے کہ وہ مرد کی یعنی غیرت کی حفاظت کرے ایسے مرد کے لیے بھی ہے کہ وہ عورت کی غیرت کی حفاظت کرے یعنی کسی غیر عورت کے ساتھ ہے غیر عورت کو نہ دیکھے اور عورت کو گھر بیٹھی کو ہر چیز مہیا کرے جو عورت کے یعنی عورت کے لیے چاہیے اور وہ اپنے وسائل میں رہتا ہوا کر سکتا ہے ضرور کرے اس کی بات ماننا اس کی عزت و احترام اور اس کے مشورے کو قبول کرنا یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں جیسے یعنی عورت کے کچھ فرائض ہیں جو مرد پر ہیں مرد کو وہ پورے کرنے چاہئیں دونوں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض پورے کریں گے تو تب یہ نباہ ہوگا اور دنیا میں معاشرہ جو ہے وہ جنت نذیر ہوگا ہمیں ہم سے ہر کوئی دوسرے کے ساتھ نالا ہے مرد کہتا ہے عورت حقوق ادا نہیں کرتی عورت کہتی ہے مرد حقوق ادا نہیں کرتا ہم اپنے اپنے حقوق دیکھ ہیں کہ ہم اگر پورے کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ کام جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا تو مرد پر بھی بہر بہت ساری چیزیں ضروری ہیں تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے حقوق کا پاس کرے اور عورت کے جو عورت چاہتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے جانوروں کی طرح برتاؤ کرنا تو اسلام نے کسے کے ساتھ بھی اجازت نہیں کرا دیا عورت برال اس کے گھر کا ایک فرد ہے حصہ ہے اور اس کی زندگی کا اس کی گاڑی کا ایک کا ہے جی